حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ع ایک حدیث کے شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اگر کوئی شخص اس خیال سے خودکشی کر لیتا ہے کہ آئندہ زندگی میں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستافی بے ادبی نہ ہو جائے تو ایسی خودکشی کے بارے میں کیا حکم ہے کیونکہ شخص کو بار بار گستاخی اور بے ادبی کا گمان ہوتا ہے ٹھیک بڑا اچھا سوال صاحب نے پوچھا اب آئیے یہ جو ہے و بن بنیاد امام بخاری رحمت اللہ تال علیہ جن کے لیے کہا جاتا ہے انہیں دو لاکھ حدیثیں یاد تھیں یہ اس سے بھی زائد ہیں جب انہوں نے اپنی بخاری کا آغاز کیا کوئی آدمی جو اتنی حدیثیں جانتا آغاز میں کون سی حدیث لکھے یہ امام بخاری کا کما کہ انہوں نے بخاری شریف کے آغاز اس حدیث سے کیا کہ تمام معاملات اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ کس تناظر میں یہ حدیث کہی گئی جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نا. اصل میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیم الردوان نے مدین منورات کی جانب ہجرت کی حضور کے ہجرت فرمانے کے بعد تو نیت کیا تھی کہ جب حضور علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے ہم بھی وہاں جائیں حضور کی اعانت کریں دین کی اعانت دین کی مدد کریں ایک نیت تو یہ تھی یقیناً انہیں سواب ملے گا یہ جو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا ایک صحاب نے مکہ مکرمہ سے مدینے منورہ کی جانب ہجرت کی ان کی نیت یہ تھی کہ وہاں ایک عورت سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے انہوں نے ہجرت نکاح کرنے کے لیے کی تو اس نے فرمایا کہ جس نے جس کام کے لیے ہجرت کی ظاہر سے نکاح کا ثواب تو نہیں ملا اس مانا کر کے ہجرت جو دوسرے صحابہ نے کی تو وہ ہجرت حضور کے لیے, کے لیے کی. تو اب شادی کے لیے ہجرت کرنا وہ ہجرت کا جو صحابہ نے پایا وہ ان کو تو نہیں ملے گا یہ بڑی طویل حدیث اس میں تو آپ کو تعجب ہوگا ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے فاضل تھے حضرت علامہ مولانا چیلانی میرتی رحمت اللہ علیہ نے صرف اسی حدیث کی شرح پر سینکڑوں صفح تحریر فرما دیے لیکن اب یہ متم نذر نہایت غلط بالکل اور بیکار ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اسے کوئی شیطانی وصف سے حضور علیہ السلام کے یا دین کے یا شریعت کے یا اللہ کے خلاف کوئی وسف اس کے دل میں آتے وہ اس نیت سے خودکشی کر لے کہ آئندہ مجھ پر یہ اس قسم کے وسپا سے نہ آئیں یہ تو حل نہیں ہے کیا خودکشی کر لیں یہ حل تو اس کا نہیں اب آئیے اس کا حل جو شریعت میں ہے وہ کیا ہے خودکشی بہرحال حرام آپ کیا سمجھیں کہ نیت سے یہ فیل جو حرام ہے وہ حلال ہو جائے گا ہرگز نہیں اس میں تو ایک فتنے کا اتنا بڑا دروازہ کھلے گا کہ کوئی آدمی کی جان اور مال سلامتی نہیں رہے گا آپ کسی آدمی کو قتل کر دیں کہ صاحب آئندہ کچھ لگتا تھا کہ بہت بڑی برائیاں پھیلائے گیا ہم نے اس کو پہلے ہی سے ختم کر دیا کسی آدمی کا مال چھین کر سمندر میں ڈال دیجیے کہ صاحب ہمیں کچھ اندازہ یہ ہوا تھا کہ مال سے وہ جوا پھیلے گا تو یہ نیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے اب آئیے شیطانی وسوسے مشکاہ شریف مشکاہ شریف میں ایک پورا باب ہے جس کی تین فصلیں ہیں اور اس فصل کا نام صاحب مشکا نے کتاب السوسا رکھا اب آئیے کتاب الوسا کی دو ایک منتخب حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکایت اور یہ ہم سب کا حال ملتا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسے شیطانی وسوسے آتے ہیں اس قدر گلیز یا اس قدر گندے یا ایسے بھیانک کہ ہم ان کو زبان سے بیان کرنا روا نہیں سمجھتے بعض ایسے غلط وسوسے سے آتے ہیں کہ ان کو بیان کرنے میں ہمیں حیا آتی حضور فرما کہ تم بے دین ہو گئے کلمہ پڑھو تجدیدی ایمان کرو نہیں حضور نے فرمایا کہ تم ایسے وسوسے سے آتے ہیں گویا کہ تم زبان سے بیان کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے فرما یہی تو ایمان ہے یہی تو ایمان ہے اگر تم میں ایمان نہ ہوتا تو تم بکواس کرنے لگ جاتے یہ وسوسہ یہ وسوسہ یہ وسوسہ پر میں یہی ایمان کی علامت ہے کہ تم اس کو زبان سے بیان کرنے کے روا نہیں اچھا نہیں سمجھتے ایک بات اسی باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے سبحان اللہ یہ سارے حضرات اس پیغام کو سنیے اور پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلن آواز سے درود شریف پڑھی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اما وبارک و سلیم اللہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر یعنی یہ بھی مخصوص ہے حضور کی امت کے واسطے میری امت پر اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہ کرم اور مہربانی کی کہ ان کے دل میں کیسے ہی وسوسے سے جو بے ساخت آ جائیں اللہ تبارک تب و تعالی نے سب میرے غلاموں پر معاف فرما دیے اب بتائیے خودکشی کی کیا ضرورت ہے بھائی جان سنبھال کر کے رکھو کئی اور وقت میں کام آئے گی اس لیے یہ خیال اور اس کو نیت سے ہم آہنگ کرنا کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے یہ بالکل لغ اور غلط ہے